سوال نمبر تین محفل نعت کے دوران اگر کوئی عالیم شخصیت محفل میں تشریف لے آئیں تو کیا ان کے استقبال کے لیے نعرے تکبیر وہ تقبیر تقبیر و نار رسالت لگانا کیسا کیونکہ نعرے بازی کی وجہ سے محفل نعت کا تسلسل اور دلچسپی ختم ہو جاتی دھیان آنے والی شخصیت کی جانب چلا جاتا کیا ایسا کرنا محفل نعت کی ادب کے خلاف ہے یا نہیں حضور مفتی رحمت اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ تشریف لائے تو ان کے آنے پر اناؤنسر نے اعلان کیا کہ مولانا صاحب آئیں ان کے لیے نعرہ لگائی تو حضرت نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا فرمایا کسی عالم کو دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کرنے نعرہ لگایا جائے تمہاری گمان یعنی اللہ اس کے رسول کے نام کو بلند کرنے کے لیے نارا لگایا جائے یہ ہم نے حضور مفتی اعظم ہند رحمتہ کا یہ فیل دیکھا لیکن اگر کہیں کسی عالم دین کی آمد پر کوئی اس نیت سے نارا لگا اور نارا میں اسی لیے لگا پے کہ نعرہ رسالت تو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر لوگ اس کو اللہ اکبر کہتے ہیں تو فی نفسی ایسے نارا لگانے میں تو کوئی حرج نہیں اچھا اب آپ نے یہ کہا کہ صاحب سے ناتوں کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ظاہر ہے کوئی کوئی بازو آدمی اگر ویسے بیٹھے ہو تو علماء تو نہیں کہتے کہ میری آمد پر نعرہ لگاؤ لیکن لوگ اگر اس کی عزت اور وقار اور خوشی میں اگر ایسا کریں تو میں سمجھتا ہوں اس میں حرج نہیں ہے اور دوسری چیز کیا ہے اس زمانے میں نارے رسالت یا نارے تکبیر اہل سنت کی علامت بھی بن گیا اس کو ہم کہہ دیں کہ موجودہ زمانے کا شعار آپ نے دیکھا کہ مخالف جب ہم پر کوئی گفتگو کرے کہتے ہیں تو یا رسول اللہ کہنے والا لیکن آپ مخالفت میں کہتے ہیں ارے یہ تو یا رسول اللہ کہلانے والے لوگ ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ نات ہانی کو آڑ بنا کر لوگ نارے رسالت سے ہم کو محروم کرنا چاہ رہے تو ہسب حال ہے یہ بہت بس بات جگہ ایسا بھی ہوتا مثال کے طور پر آپ دیکھیں جمعے کی نماز میں سلام ہو رہا ٹھیک ہے ساخ اچھا یہ سب جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی یہ مولانا کے دلے میں ڈالے اہل سنت جماعت کی مسجدوں میں سلام ہو اب این سلام کے وقت میں کوئی پیچھے نماز پڑھ لے نیت باندھا ہوا اور اس کے بعد یہ کہے کہ دیکھیے جب نماز پڑھ رہے تھے آپ سلام پڑھتے ہماری نماز میں تو خلل آ رہا اب بتائیے یہ اس کے فیل میں کوئی خیر ہے یا تو یہ کہ یہ محض سلام پڑھنے والوں کو چھیڑنے کے لیے ایسا کر رہا ہے اور کیا آپ نے یعنی یہ بڑے اور سے سنیے ان مسلوں کو مثال کے طور پر ہم بلند آواز سے درو شریف پڑھتے ہیں وہ کہتے دیکھیے ہماری نمازوں میں خلل آتا ہے جب آپ شریف پڑھتے ہیں نا بلند آواز تو ہماری میں خلل آتا ایسا بھی لوگ کہتے ہیں اب دیکھیے سنجیدگی سے کہ کوئی آدمی جمعے میں یہ کرے کہ میری جو بقیہ سنتیں میں ادا کر رہا ہوں آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نماز میں خلل آتا یہ کوئی آپ اسپیشل نماز پڑھ رہے ہیں جمعے میں بھائی امام نے تو سنتیں بھی پڑھ لی نفل بھی پڑھ لی اس کے پڑھنے کے بعد ہی تو سلام ہوتا دعا وغیرہ کے بعد تو آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ مزید نفل نماز پڑھ رہے ہیں محض ان لوگوں کو چھیڑنے کے لیے آپ سنیے مسئلہ مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی نماز بھی باجماعت پڑھنے کے بعد سنت یہ ہے کہ بقیہ سنتیں گھر جا کر پڑھی جائیں کیوں صاحب یہ سنت طریقہ حضور علیہ السلام بکیا نماز گھر جا کر پڑھتے اور ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اپنے والد کو دیکھیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تاکہ وہ نماز سیکھیں آپ نے دیکھا کہ جس گھر میں ماں باپ نماز پڑھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے کہ وہ بھی اپنا ایک کپڑا بچھا کر کے اور سجدے میں پڑے ہوتے ہیں تو یہ بچوں کو بھی سکھانا ہوتا سنت تو یہ ہے تو آپ کام تو خود سنت کے خلاف کر رہے ہیں کہ جی کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ نماز پڑھیں تو ان کو سلام پڑھیں تو ان کو چھڑا جائے دیکھیے ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز میں حلل آ رہا یہ محض دکھاوا خیر سے روکنا اب میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں یہ بتائیے کہ ایک آدمی تراوی میں چوتھی رکت میں آیا جب چوتھی میں یہ آئے اور اسے وہ رقت مل گئی یا قاعدہ مل گیا اب یہ جب کھڑا ہوگا اپنی پوری رکت کرنے کے لیے یا اپنی دو رقت کے لیے اب جب یہ کھڑا ہوا کھڑے ہونے پر سارے مختری ایمان کرتے سبحان نزل ملک سبحان نزل عزت وزمت والعیبت قدرت وائے والجبروت تو آپ نے دیکھا کسی کو سن سنا آپ نے کو نئے تسبیح مت پڑھو ہماری نماز میں فلل آ رہا تو آپ نے کیا پابندی ہم پر لگا رہے ایک بار اچھا جی اگر نماز کے بعد کوئی امام دعا کرتا ہے بلا نواز چونکہ مقصود ہوتا ہے امام کو دوسری دعا سے روکنا اس پہ الزام کیا ہوتا کہ صاحب ہم جو اپنی نماز پڑھتے نا آپ جو دعا کرنے لگتے ہو تو ہماری نماز میں جو ہے وہ خلل آ جاتا اچھا اب مجھے بتائیے ایام تشریق میں امام اعظم کا مذہب کیا ہے جب ایام تشریق جو قربانی کے دن ہیں اس میں امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ ایام تشریف 9 ذیل ہی کی فجر سے لے کر جناب وہ تیرہویں کے اثر تک کہی جائیں گی اور با جماعت نماز میں یہ تکبیر کا پڑھنا واجب ہے با جماعت نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کا پڑھنا واجب چلیے آپ آئے آخری میں اور جناب جماعت ختم ہو گئی اب جناب انہوں نے اللہ, اکبر اللہ اکبر اللہ, ایلہ ایلہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکرم کسی کو سناب نہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ جناب ہماری نماز میں خلل آتا ہے وہاں نماز میں خلل نہیں آ رہا لیکن لوگ کچھ شرارتن ایسا کام کرتے ہیں اس لیے ان کو بھاپ لینا چاہیے یہ میری گزارش ہے